جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود شریف نہ پڑھا اس نے جفا کی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ و وسحدی وبارک وسلم جنت اور دوزق کے آج کے سلسلے میں ہم جہنم کے بہت ہی خوفناک عذابات کے بارے میں سنیں گے وہاں خونی دریا کا عذاب ہے جہنم کے اندر گل پھڑے چیرنے کا عذاب ہے جہنم کے اندر آگ کے درندے اور کتے ہوں گے جو جہنمیوں کو سزا دیں گے پتھراؤ کا عذاب ہوگا جہنم کے اندر منہ نوچنے کا عذاب سینے نوچنے کا عذاب ہے اللہ کے پناہ اور سب سے کم عذاب والا جو دو ہوگا اس کو کیا عذاب دیا جائے گا اللہ نے چاہ تو یہ بھی بیان کیا جائے گا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا صحف موسا موسا علیہ السلام پر جو صحائف نازل ہوئے اس میں کیا بیان تھا ارشاد فرمایا سارے صحیفوں میں عبرت عبرت تھی اللہ تعالیٰ فرماتے مجھے تعجب اس شخص پر جو موت کا یقین رکھتا ہے پھر بھی خوش رہتا ہے اور اس شخص پر بھی تعجب ہے جو جہنم کا یقین رکھتا ہے پھر بھی ہنستا ہے اللہ اللہ, اللہ موت کا معلوم ہے پھر بھی ہم کہہ کے لگا رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ مجرموں کے لیے جہنم کی آگ شولے بھڑکا رہی ہے جہنم کی آگ کب بھڑکتی ہے جب گناہ کیا جاتا ہے جب گناہ کیا جاتا ہے تو اللہ تبارہ کا وابستہ ناراض ہوتا ہے اور جب اللہ تبارہ کو ناراض ہوتا ہے غضبناک ہوتا ہے تو جہنم کی آگ شولے مارنے لگتی ہے اللہ کی پنا اللہ کی پنا جہنم کے اندر کچھ دوزخیوں کو جہنمیوں کو خون کے دریا میں ڈال دیا جائے گا اترتے ہوئے کناری کی طرف آئیں گے فرشتے ایک بڑا پتھر ان کے منہ پر دے کے ماریں گے زور سے وہ پھر خون کے دریا کے طرف پلٹ جائیں گے بار بار یہ عمل ہوتا رہے گا یہ کون ہوں گے یہ وہ ہوں گے جو سود خور ہے. اللہ کی پرہ. یہ پرخار شریف کی روایت کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا جہنم کے اندر کچھ لوگوں کو اس طرح عذاب دیا جائے گا کہ ان کو لٹا کر ایک سنسی یعنی جمور ٹائپ جس سے کیلے وغیرہ نکالتے نا ان کے منہ میں ڈالے گا اور گل پھڑے اس کے پھاڑ دے گا فرشتہ اور اس کا شگا جو ہے سر کے پچھلے حصے تک پہنچ جائے گا پھر دوسری طرف کے گل پھڑے کو بانچھوں کو چیرے گا تو پہلا درست ہو جائے گا تو بار بار یہ عمل ہوتا رہے گا فرشتہ اس کی بانچیں چیرتا رہے گا پھاڑتا رہے گا یہ کس کا عذاب ہوگا جھوٹ بولنے والوں کا تو بس استقفر اللہ استقفر اللہ جھوٹ بول بول کر وعلا محمد وعلا آلہ وصحبہ مبارک وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلا آلہ وصحبہ مبارک وآلہ وسلم حضرت سینہ حزیفہ بن یمان رضی الله تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں پیار آ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا اے حضیفہ بے شک جہنم میں آگ کے درندے ہیں آگ کے کتے ہیں آگ کی تلواریں ہیں آگ کے کنڈے ہیں فرشتوں کو بھیجا جائے گا فرشتے جہنمیوں کو جبڑوں سے ان کنڈوں میں لٹکا دیں گے اور تلواروں سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گے اور ان ٹکڑوں کو درندوں اور کتوں کے آگے ڈال دیں گے اللہ کی پناہ جب بھی کوئی عزو کاٹا جائے گا اس جگہ فورن دوسرا آ جائے گا اللہ کی پناہ اللہ کے اللہ کے جہنم کے اندر پتھراؤ کا عذاب بھی ہوگا اس طرح یہ بخاری شریف کی حدیث کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے حدیث نمبر تیرہ سو ون ایٹ سکس فرشتہ لٹا کر سر پر پتھر زور سے مارے گا سر کچل جائے گا پتھر لڑک کر دور چلا جائے گا فرشتہ اس پتھر کو اٹھا کر لائے گا تو اس کا سر پھر ٹھیک ہو جائے گا پتھر پھر مارے گا سر پھر کچل جائے گا پتھر پھر لڑک کر جائے گا فرشتہ اٹھا کر لائے گا سر پھر ٹھیک ہو جائے گا یہ مسلسل اس کو عذاب دیا جاتا رہے گا اللہ کی بنا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سننے ابھی داوز شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے حدیث نمبر چار آٹھ سو فور ایٹ سیون ایٹ شب براج میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو جہنم میں تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے سینوں کو نوچ رہے تھے پوچھا تو ارض کی گئی جبریلی امی عل اسلام نے ارض کی یہ وہ لوگ ہیں جو آدمیوں کا گوشت کھاتے تھے یعنی لوگوں کی غیبت کرتے تھے لوگوں کی آبرو ریزی کرتے تھے اللہ کی پناہ غیبت کیا ہے کسی مسلمان کی اس کی غیر موجودگی میں وہ اس کی برائی بیان کر جو اس میں موجود ہو نہیں موجود تو پھر بہتان ہے الزام ہے غیبت کی تباہ کریاں کتاب پڑھیں اس میں اٹھارہ سو غیبت کی مثالیں موجود ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر جہنم میں کم عذاب والا دو ذخی وہ کیسا ہوگا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ والی ہی وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو میں حدیث پاک بیان کرنے چلاؤں یہ صحیح بخاری حدیث نمبر ہے چھ ہزار پانچ سو باسٹھ سکس فائب سکس ٹو اور صحیح مسلم شریف حدیث نمبر تین سو چونسٹھ سکس فور نور اکرم نور مجسم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو زخیوں میں سب سے ہلکے عذاب والا وہ ہوگا جس کے لیے آگ کا جوتا ہوگا اور دو تسمے ہوں گے اور ایک روایت میں یہ کہ ان دونوں قدموں پر آگ کی دو چنگاریاں رکھی جائیں گی اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس جہنمی کا دماغ کھولنے لگے گا جیسے پتیلی کھولتی ہانڈی کھولتی اچھا اس کو ہوگا کم عذاب مگر یہ سمجھے گا کہ کوئی بھی اس سے سخت تر عذاب والا نہیں ہے حالانکہ وہ سب میں ہلکے عذاب والا ہوگا اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ان آگ کی جوتیوں کی وجہ سے ان اس کے کان آگ کے انگارے بن جائیں گے اس کی داڑیں آگ کے انگارے ہو جائیں گی اور ہوٹوں میں آگ کے شولے ہوں گے اور اس کے پہلو کی پسلیاں اس کے قدموں سے نکل جائیں گی وہ سب جہنم میں اس طرح ہوں گے جس طرح کثیر پانی میں چند دانے ہوتے ہیں اور وہ جوش مار رہا ہوتا ہے اللہ کی پناہ اللہ کے پناہ کے مختلف طبقے جہنم جو ہے یہ ساتویں زمین کے بھی نیچے تو جہنم کے اندر جو جتنا نیچے ہوگا وہ اتنا زیادہ سخت عذاب میں ہوگا اللہ کے پنا اللہ کے پنا اللہ کے پنا آپ چپل پہنتے ہیں اس کے اندر اگر کیل نکلا ہو تو پہنا جاتا ہے کتنی تکلیف ہوتی اور آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں تو پھر کیا حال ہوگا اللہ کے پنا یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا تو سخت عذاب کا معاملہ کیا ہوگا اللہ کی پناہ اللہ کی پنام درد سر ہو یا بخار آئے تو کیا حال ہوتا ہے توڑپ جاتے ہیں بے چین ہو جاتے ہیں جہنم کی سزا کیسے سائیں گے اللہ آفی تطا فرما دوں جہنموں کو بالوں اور قدموں سے پکڑ کر منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا اور جہنم میں موت نہیں آئے گی موت آنے کے بعد آدمی کچھ ریلیکس فیل کرے سکون ہو جائے عذابوں سے بچ جائے ایسا نہیں ہوگا اور حالت کیا ہوگی پارہ تیرہ سور ابراہیم آیت نمبر سترہ مینو کل میں ہوں ابھی میں اور اسے مات ہر مات طرف سے موت آئے گی اور مرے گا نہیں اور اس کے پیچھے گاڑا عذاب ہر عذاب کے بعد اس سے زیادہ شدید و غلیز عذاب ہوگا نعوذ باللہ من عذاب ناری ومن احباب الجبار اللہ ہمیں اپنے غضب سے امانتا فرما دی حضرت سعینہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جہنمی کے جسم کے ہر بال سے موت اس کو گھیر لے گی اور ایک روایت میں کہ موت جہنمی کو ہر طرح سے گھیر لے گی اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اور یہ بھی کہا گیا کہ جہنمی کی ہر رگ سے موت گھیر لے گی اللہ اکبر حضرت سینا زحاق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جہاں تک کہ پاؤں کے انگوٹھوں سے بھی موت نے گھیرا ہوگا موت کی سختی ہوگی درد ہوگا ہر ہر عزو ہر ہر بال ہر ہر ناخن سے عذاب پہنچے گا اور اس حالت میں وہ اپنے آپ کو جہنم سے نہیں نکال سکے گا تاکہ اسے راحت ملے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ ایک لمحے میں اس پر ستر مرتبہ بھی موت آتی تو وہ اس پر آسان ہوتی حالانکہ موت کی سختی کیسی ہے دیگوں میں ڈال کر ابال دیا جائے کتنی تکلیف ہوگی موت کی تکلیف اس سے بڑھ کر زندہ شخص کی کھال اتار دی جائے اس کی تکلیف سے بڑھ کر موت کی تکلیف ہے زندہ شخص کو آر سے چیر دیا جائے موت کی تکلیف اس سے بڑھ کرے زندہ شخص کو کاٹ دیا جائے کینچیوں سے قطر دیا جائے موت کی تکلیف اس سے بڑھ کرے جہنم کے اندر جو عذاب ہوگا ایک لمحے میں اتنا درد اور تکلیف ہوگی کہ ستر مرتبہ بھی موت آتی تو اس پر آسان ہوتی اللہ کی پناہ سانپ جہنمی کو بمبوڑ رہے ہوں گے بچھو ڈنک مار رہے ہوں گے آگ جلا رہی ہوگی پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی گلے میں توپ ہوگا زنجیروں میں جکڑا ہوگا کھانے کے لیے زکوم کاٹے دار کھانا جو حلق میں پھس جائے گا پینے کے لیے ماہ حمیم کھولتا ہوا گرم کھولتا ہوا پانی طرح طرح کے اعضح جب کافر پانی مانگے گا تو پانی کو دیکھ کر ہی موت نظر آئے گی کیونکہ وہ پانی کے قریب آئے گا تو اس کی جلن تپش بہت ہوگی اور پیے گا تو منہ جل جائے گا انتڑیاں کٹ جائیں گی اللہ کی پناہ ہر طرف سے موت گھیر لے گی مگر مرے گا نہیں اللہ وقت پر اللہ تبارک و تعالی اس کے جسم میں طرح طرح کے درد پیدا کر دے گا جہنمی کے جس میں سے ہر درد میں اس کو موت کا مزہ آئے گا مگر وہ مرے گا نہیں لا یوں توفیحہ ولا یا پارا سورہ پوہا آئت نمبر چوہتر جس میں نہ مرے نہ جیے جہنمی کی روس کے گلے میں رک جائے گی منہ سے نکلے گی جی نہیں کہ مر جائے نہ واپس جائے گی کہ اس کو راحت اور سکون حاصل ہو اللہ کے پناہ جہنم کن کے لیے ہے کافروں کے لیے جو اسلام قبول نہیں کرتے جہنم کن کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتے جو فرائض اور واجبات کو ترک کر دیتے ہیں اللہ تعالی کو ناراض کرتے ہیں طرح طرح کے گناہ کرتے ہیں نفس و شیطان کی اتباع کر کے جہنم کی تیاری کر رہے ہیں توبہ استقفر اللہ استقفر اللہ نافرمانیاں بے باقیاں عليه وصحبه وبارك وسلم صلى الله على سيدنا مطلب ہو سکے بارے پہ صلی اللہ عیدینا مولانا محمد تو جہنم کفار کے لیے ہے فجار کے لیے ہے اللہ تبارک واتع اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانوں کے لیے جہنم کے خطرات اس کتاب میں ان اعمال کا بیان ہے جو جہنم کی طرف لے جانے والے لواطت استغفر اللہ یہ بھی وہ کام ہے جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے استغ اور یہ بدکاری سے زنا سے بڑھ کر یہ گندا کام ہے کبیرہ گنا جہنم میں لے جانے والا بدترین کام ہے یہ اور قرآن پاک میں ایسے لوگوں کو حضرت لط علیہ السلام کی قوم نے یہ کام سب سے پہلے کیا مجرمین مصرفین فاسقین کا بہت مزمت جس قوم کی سب سے زیادہ مذمت قرآن میں ہوئی وہ یہ عمل ہے حفاطت استقفر اللہ اور اس کا بیان سورہ اعراف آٹھواں پارہ سورہ انبیاء سترواں پارہ اس کے اندر بھی اس کا بیان ہے اور میرے اکالی سلاد اسلام نے فرمایا سننے تیمزی سب سے زیادہ جس چیز کا مجھے اپنی امت پر خوف ہے وہ قوم لوت کا عمل ہے اللہ کی پناہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر اس کام سے بچائے جو اس کی ناراضی کا سبب ہے جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے اللہ عمرامار اللہ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم